وسلات وسلام على اشرف الامبیا اب المرسلین نبینہ محمد واحد علیہ وصحبی واحل طاحطہ اما بعد نماز مغرب سے قبل یہ باب پڑھا گیا تھا جس میں امام بخائی رحمہ اللہ نے تین چیزوں کو بنیاد بنایا ہے ایک تو قزات کا یعنی جو بھی قاضی ہیں ان کا اجتحاد کرنا کتاب و سنت کی بنیاد پر دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کی تعریف کرنا جو کتاب و سنت کی اساس پر فیصلے کرتے ہیں اور اپنی طرف سے رائے دینے کا تکلف نہیں کرتے جیسے کہ ماں بخاری نے فرمایا کہ لا یا تکلف من الیہ کہ اپنی طرف سے رائے ٹھونسنے کا اور مسلط کرنے کا تکلف نہیں کرتے بلکہ ہر معاملے میں کتاب و سنت ہی کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اللہ کی وحی کی اساس پر فیصلے کرتے ہیں اور تیسری چیز یہ کہ الافاق کا یا جو بھی حکام ہیں ان کا مختلف مسائل میں مشاورت کرنا اور اہل علم سے سوال کرنا تاکہ صحیح بات جو ہے اس تک پہنچا جا سکے اور اس کو اپنایا جا سکے اس میں جو پہلے دیس امام بخاری نے ذکر فرمائی جس کا رابی عبداللہ ابن مسرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا حسد الا اللہ فسن حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں رجل رجا اللہ فسلط علیٰ ہلاکت ہی الحق ایک تو وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے مال و دولت عطا فرمائی اور اس مال کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا جائے جو اسے حق کی راہ میں خرچ کریں اور حق کے لیے خرچ کریں دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے حکمت دی علم دیا کتاب و سنت کا فہو یکی بھی بے حا چنانچہ وہ اس حکمت اور کتاب و سنت کے علم کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور اسی کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے حسد ایک انتہائی مضمون خصلت ہے یہاں پر حسد بمانا ربتا ہے غبتا جس کو آپ رشق بولتے ہیں رشک کرنا حسد اور ربتا میں دو وجہ سے فرق ایک فرق تو یہ ہے کہ حسد سے مراد کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور کڑنا اور اپنے دل میں تنگی محسوس کرنا کہ فلان شخص کو فلان نعمت کیوں ملے وہ مال ہو علم ہو حکمت ہو اور حسن ہو چہرے کا یا صحت اور شباب ہو یعنی کسی بھی نعمت پر جلنا اور کڑنا یا حسد غبطہ میں جلنے کا پہلو نہیں ہوتا بلکہ کسی اپنے بھائی کی آپ نعمت کو دیکھیں تو آپ کے دل میں خوشی ہو اور اس پر کسی قسم کی تنگی نہ ہو اور دل میں وسرت اور انشرا ہو یہ ربتا ہے اور حسد کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ یہ تمنا کریں کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے علم کی یا مال کی اس کے پاس نہ رہے چھن جائے اس کے پاس کوئی ایسا فتنہ اس پر مسلط ہو جس میں وہ مبتلا ہو کر اس نعمت سے محروم ہو جائے یہ حسد جبکہ کہ کا معنی یہ ہے کہ آپ یہ تمنا کریں کہ مجھے بھی یہ چیز حاصل ہو جائے تاکہ میں بھی اس نعمت کے ذریعے نیک کام کروں جیسے فلاں شخص ہے اس کے پاس مال ہے دولت ہے تو مجھے بھی اتنا مال مل جائے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں حسد میں زوال نعمت ہے کہ فلاں شخص کے پاس جو نعمت ہے وہ چھن جائے غبطہ میں زوال نعمت کی تمندہ نہیں ہوتی بلکہ صرف اتنی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی مل جائے تاکہ اسی کی طرح میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں کسی کے پاس علم ہے علم کی دولت تو آپ یہ تمنا کریں کہ مجھے بھی اتنا علم مل جائے تاکہ میں بھی اسی طرح رائے حق میں جو ہے وہ فیصلے کروں تعلیم دوں اور کتاب و سلمت کی دعوت کو آگے پہنچاؤں تو یہاں پر حسد بمانہ گفتہ ہے دو چیزوں میں جو ہے وہ گفتہ آپ کر سکتے ہیں اور وہ بڑا ایک محبوب عمل ہوگا ایک تو کسی شخص و مال ہو اور آپ چاہیں کہ وہ مال جو فلاں شخص کے پاس ہے مجھے بھی مل جائے تاکہ میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور اس مال کو لٹا دوں ان لوگوں پر جو رائے حق پر خرچ کرنا جانتے ہیں جن کے پاس رائے حق میں خرچ کرنے کے موارد ہوں امکانات ہوں ایسی مدیں ہوں ایسی جگہیں ہوں کہ جو اس مال کو اچھی جو ہے وہ اچھے مصرف میں لا سکتے ہیں ان پر اس مال کو کھول دینا تاکہ خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا فرمایا اور وہ اس علم کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور اس علم کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے یہ امام بخاری کا استطلال ہے کہ وہ آخر آطا اللہ حکمت فہو یکا میو الم کہ وہ اس علم کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور اسی علم کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے جس کی اساس اللہ کی وحی ہو اور کتاب و سنت ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی مدح کی اور ایک تمنا اور خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی ایسا بن جاؤں حالانکہ آپ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے اور آپ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ ماں اور حبو انّا عہد انلی مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ عہد پہاڑ مجھے سونے کا بنا کے دے دیا جائے لیکن اگر ایسا ہو جائے عہد پہاڑ کے برابر مجھے سونا مل جائے تو میں تین دن میں سارا خرچ کر دوں تو آپ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے مگر اس کے باوجود آپ کا یہ تمنا کرنا اور آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے مگر اس کے باوجود آپ کا تمنا کرنا صرف اس بات کی دلیل ہے کہ امت کے لیے ایک پیغام اور درس کہ امت بھی اس شوق کا اظہار کرے اس شوق کی تمنا کرے کہ اللہ اگر مال دے دے تو اس کو رائے حق میں خرچ کرے اور علم دے دے کتاب و سنت کا تو اس علم کے ساتھ فیصلے بھی کریں اس پر عمل بھی کریں اور اس کو آگے پہنچائیں بھی تو یہ امام بخاری کا محلہ اس اضلاع ہے جو آپ کا باب ہے اشتہاد الخواد ہے بما آگے پہنچانا یہ ایک محبوب اور عمل. جی. قال اللہ حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معابی قال حدثنا عن قالحطن علی الغیر اللہ عنتی فقال ايكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا فقلت انا فقال ما قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غره عبد او ام فقال لا تبرح حتى تجيءني بالمخرج فيما قلت فخرجت فبجد محمد بن مسلما فجئت به فشهد معي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غره عبد او ام تابعو عن عن عن امام بخاری کے اوپر جو جو باب آپ نے پڑھا ہے اس میں ایک قضیہ کیا ہے کہ خلافہ کا مشورہ کرنا کوئی قضیہ ایسا آ جائے جو درپیش ہو اور اس کے بارے میں فیصلہ صادر کرنا ہے مگر علم اگر پاس نہیں ہے تو بجائے اس کے رائے کا تکلف کریں اور اپنے رائے لوگوں پر مسلط کر دیں خلافہ کو بھی چاہیے حکام کو بھی چاہیے عمرار اولیاء الامور کو بھی چاہیے کہ وہ مسائل کے بارے میں مشورہ کریں اہل علم سے سوال کریں تاکہ جو قضیہ ہے اعتصام بالکتاب کتاب و سننا وہ قطع مجروح نہ ہو اور اس کی اصلیت اور حقیقت قائم رہے اس موقف کے لیے امام بخاری نے قصہ نقل کیا یہاں پر مغیرہ بن شعبہ ایک, ایک سوال کیا صحابہ کی مجلس قائم تھی تو وہ سوال آپ نے رکھا سوال کا موضوع املاس المرا یعنی عورت ہو اس کے پیٹ میں بچہ ہو اور کوئی شخص یا کوئی عورت اس کے پیٹ پر ضرب لگا دے اتنی شدید ضرب کہ اس کا حمل ساخت ہو جائے اور وہ بچہ گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے کیا جرمانہ اس پر عائد ہوگا اور وہ عورت یا وہ مرد جس نے وہ ضرب لگائی ہے کس سزا کا مستحق ہوگا جی املاس کا اصل معنی پیٹ کا بچہ اور یہاں مراد کیا ہے جو حدیث میں آگے آ رہا ہے ہی اللہ یوں تو لاب و یہ وہ عورت ہے جس کے پیٹ پر ضرب لگائی جائے اور اس کے نتیجے میں وہ بچہ گرا دے اور وضع کر دے اور اس کا حمل ثاقط ہو جائے تو ضرب لگانے والے کے لیے کیا سزا ہے تو میرے مومنی نے فرمایا کہ ائی کم سمع منبی من صلی اللہ وسلم فی شعیہ تم میں سے کس نے اس بارہ میں نبی علیہ السلام سے کوئی بات سنی یہ بھی محلے اسے دلار ہے کہ امیر المومن العمر خطاب کا سوال مشروط تھا کہ مجھے کوئی اپنی رائے نہ دے بلکہ نبی اسلام کی حدیث سنائے اور اس بارہ میں اللہ کے پیار پیغمبر کا علم اگر موجود ہو اس کے پاس تو وہ منتقل کرے جس سے صرف صالحین صحابہ کی ایک فکر سامنے آتی ہے کہ ان کی جو مجالس کی اساس ہوتی تھی وہ کتاب و سنت ہوتی تھی اور اللہ کی وحی ہوتی تھی جو کہ احتسام بالکتاب و سننا کی بنیاد ہے چنانچہ فقول تھو مغیرہ بن شعبہ بھائی صدیث کے راوی چناتے ہیں کہ میں نے عرض کیا انا میرے پاس علم موجود ہے نبیر اسلام کا فرمان میں نے سن رکھا ہے اور مجھے وہ یاد ہے اور اچھی طرح ضبط ہے فقال ماں ہوا اور میرو مومن نے فرمایا کہ کیا ہے وہ قلت میں نے عرض کیا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلّم یقول غرتن میں نے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنا ہے کہ ایسے شخص کی سزا غرہ ہے غرتن ایک غرہ اس عورت کو دیا جائے جس کا حمل گرا ہے اور ساقت ہوا ہے غرہ کا اصل معنی چہرہ اور یہاں مراد آگے آ رہا ہے اب او آماتن کوئی غلام یا کوئی لانڈری اس کو بطور جرمانہ ادا کیا جائے غلام یا لونڈی کو غرہ اس لیے کہا کہ غلام یا لونڈی ایک انسان کا سب سے نفیس مال ہوتا ہے جیسے انسان کے جسم میں چہرے کی بڑی ایک اہمیت ہے اور بڑی ایک فخت اور عظمت ہے اس طرح مال تو بہت ہیں یہ بھیڑیں بکریاں گائے اونٹ اور یہ زر و جواہر یہ سب مال ہیں مگر سب سے نفیس مال غلام یا لونڈی کی شکل میں ہوتا ہے اس لیے لونڈی یا غلام کو غرہ کہا گیا تو فرمایا کہ نبی کا ارشاد تھا کہ ایسی عورت کو غرہ ادا کیا جائے غلام یا لونڈی یہ اس کی ایک دیت ہے جو اس کو ادا کی جائے اور اگر لونڈی یا غلام مستحدر نہ ہو تو پھر پانچ اونٹ اس کا مساوی اس کی دیت بنتی ہے کہ اس کو پانچ اونٹ ادا کیے جائیں یہ پانچ اونٹ یہ دسویں حصہ ہے ایک عورت کی آزاد عورت کی مکمل دیت کا ایک آزاد عورت اگر قتل ہو جائے اس کی دیت پچاس اونٹ ہے اور یہ پانچ اونٹ اس کے بچے کی دیت یہ پچاس اونٹ کا دسواں حصہ عشر ہے یہ تو یہ عشر اس کو ادا کیا جائے اور ویسے ایک خاتون آزاد عورت اسے کوئی قتل کر دے تو اس کی دیت پچاس اونٹ ہے اور اگر کوئی مرد کو قتل کر دے اس کی کتنی دیت ہے سو اونٹ ہے اب عورت کی دیت مرد کی دیت سے آدھی عورت کی دیت مرد کی دیت سے آدھی مرد کی دیت سو اونٹ ہے عورت کی دیت پچاس اونٹ جب یہ دیت کا قانون بنا تھا غاربند یاق صاحب کا دور تھا تو عورتوں نے اسمبلی میں بڑا وایدہ کیا یہ ہماری توہین ہے ہم ہمیں مردوں کے مقابلے میں آدھا شمار کیا گیا کہ مرد کی قیمت سو اونٹ ہماری قیمت پچاس یہ ہماری توہین اور اس وقت اسمبلی میں بڑے بڑے قائدین موجود تھے بعض علماء موجود تھے کسی سے جواب نہ بن پڑا ان میں، ان خواتین میں بیگم رحان لیاقت علی خان بھی تھی اور کوئی ان کو مطمئن نہ کر سکا اس وقت ایک حق کی آواز حق کے ترجمان مولانا معین لکھوی رحم اللہ تعالی انہوں نے مائک پر بات کرنے کی اجازت مانگی اور ان کو اجازت ملی انہوں نے جو جواب دیا عورتیں آش کر اٹھیں کہ باقی یہ سچا دین انہوں نے فرمایا کہ عورت اگر قتل ہو جائے مثلا میری بیوی قتل ہو جائے تو اس کی دیت کیا ہے پچاس اونٹ وہ ملیں گے کس کو مجھے اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو میری دیت سو اونٹ ہے ملیں گے کس کو میری بیوی کو تو نفع میں کون ہے نفع میں کون ہے یعنی مرد یا عورت یعنی میرے قتل ہونے پر میری بیوی بی کو سو اونٹ ملیں گے اور میری بیوی بی کے قتل ہونے پر مجھے پچاس اونٹ ملیں گے تو فائدے میں کون ہے شریعت نے کس کے حقوق کی حفاظت کی, کی شریعت نے کس کو فائدہ دیا جناب ایک سکوت طاری ہو گیا اور بحمد اللہ مولانا مح الدین لکھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ ان کی قبر کو جنت الفرداس کا باغیچہ بنا دے انہوں نے یہ نعرہ حق لگا کر ایک مسلک کی ایک سچی ترجمانی کی اور شریعت کے محاسن کی ایک صحیح ترجمانی انہوں نے کی جس پر سب نے خاموشی اختیار کی اور خواتین نے مبارکباد دی کہ باقیا دن آج ہمیں اس بات کا اعتراف ہوا کہ یہ دین دین حق ہے اور یہ دین جو ہے یہ انسان کی فطرت عقل ان تمام امور کا محافظ ہے اور انسانوں کے حقوق کا محافظ ویسے یہ بات معلوم ہے کہ عورت جو ہے وہ ناقص القل ہے یہ تو شریعت نے بیان کیا ہے آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں عورت مرد کے مقابل ناقص العقل ہے احادیث موجود ہے مصر کے ایک جامع اذر کے ایک عالن پڑھا کر جامع اذر سے بس پہ بیٹھ کے گھر جا رہے تھے مصر میں بسوں میں عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں عورتوں کا ایک پورشن الگ ہوتا ہے وہاں ایسا نہیں جو سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے دو نوجوان لڑکیاں سامنے آ کر بیٹھے دونوں بے پردہ اور یاد لباس پہنا ہوا دیکھا کہ ایک مولوی سامنے بیٹھے ہوئے کچھ چھیڑ خانی ہو جائے تو انہوں نے کہا ایک سوال کا جواب دیجیے آپ کی شریعت کہہ دی ہے کہ عورتیں ناقص العقل میں ڈاکٹر ہوں اور یہ انجینئر تو اب بھی ہم ناقص العقل ہیں اب بھی یہی بات کہو گے اس عالم کا جواب کہ بی بی عورتیں ناقص العقل ہیں یہ نبی اسلام کے دور کی عورتیں تھیں آج کے دور کی عورتوں میں عقل ہے ہی نہیں پھر جناب اس کے سر سے پاؤں تک جو اس کا لباس اور اس کی ارانیت جو اس پر کلام کیا تو عورتوں کو جلدی وہاں سے نکل کر اپنی جان بچانے میں آفیت محسوس ہوئی شریعت نے جو کچھ بیان کر دیا وہ الحمد للہ ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں اللہ کے فضل سے چنانچہ فرمایا کہ اس میں ایک غلام یا اور یا لاؤنڈی فقات اللہ تبرح حتی عنی بالمخرج مخرج فیما خل تھا اور نے فرمایا کہ تمہیں اپنا گواہ پیش کرنا پڑے گا مخرج پیش کرو گے تم اکیلے یہ بات کہہ رہے ہو کوئی اور شخص لاؤ جو تمہاری گواہی دے کہ واقعی اللہ کے گزمبر کی حدیث ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ حت عمر کو شک تھک ہوئے بلکہ ایک قسم کا ایک اطمینان مزید اطمینان بڑھ جائے جو لوگ خبر واحد کو حجت نہیں مانتے انہوں نے اس سے استعمال کی کوشش کی کہ امیر عمر نے ایک بندہ کی خبر کو کافی نہیں سمجھا ایک اور لاؤ آپ سب طلبہ جانتے ہیں اگر ایک خبر دو انسان دیں تو وہ خبر واحد ہے یا نہیں ابھی تو احاد میں سے ہے نا کیا متواتر بن گئی دو افراد کی گواہی حد تواتر کو پہنچ جاتی نہیں دو افراد کا ہو نا وہ بھی احاد سے خارج نہیں ہوتا اور ویسے ایسے دسیوں واقعات ہیں کہ میرو المنین نے ایک بندے کی خبر سن کر فیصلہ فرمایا اور اس کو قبول کیا تفصیل کا وقت نہیں فخرج تو محمد تو محمد مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نکلا کوئی گواہ تلاش کرنے کے لیے تو محمد بن مسلمہ رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ مجھے مل گئے فجئتو ان کو لے کر آیا فشاہد اس نے گواہی دی انہو سامع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خول کہ انہوں نے نبی السلام کو یہ فرمان سنا ہے فی عبد و العمان کہ ایسی عورت کی دیت غرہ کی شکل میں ادا ہوگی یعنی لونڈی جو غلام ادا کیا جائے گا جی تابعه یہ ضمیر کا مرجع یہ شام بن عربہ جو پیچھے سند میں اوپر مذکور ہے جی فاضل امام بخاری رحمهم الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تتبعوا سننا من كان قولكم قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ابو عمر الصنعاني من اليماني عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال باب بھی نبی حدیث پر قائم ہے حدیث کیا ہے دونوں درست ہیں لطت بھی سے اور لطف امنا سے دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ تم ہُو بہو پیروی کرو گے اپنے سے پہلی قوموں کے راستے کی سنن یہ سنن بھی پڑھ سکتے ہیں سنن بھی اور اگر سنن ہو یہ سنت ان کی جمع اور سنت کا معنی طریقہ اور اگر سنن ہو تو سنن کا معنی راستہ اور سنن پڑھنا زیادہ بہتر ہے سنن کی بہ نسبت کیونکہ حدیث کا سیاق اسی شے کو واضح کرتا ہے حدیث میں ہے کہ تم سابقہ قوموں کی پیروی کرو گے ان شبر بشبرن شبر بذرا بزرع اور شبر اور ذرا سے ناپنا یہ راستے کے لیے اس لیے سنن زیادہ اوفق بالحدیث ہے کیونکہ اس میں جو ان شبر اور ذرا کا ذکر ہے وہ زیادہ موافق ہے سنن کے کہ اس کا اطلاق زیادہ جو ہے وہ راستے پر ہی ہوتا ہے الغرض نبی علیہ وسلم کا فرمان کہ تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو بہ پیروی کرو گے یہ پیروی ظاہر ہے کہ کے بالکل منافی ہم سے مطلوب کیا ہے واحد حسینوں کے حٹ اللہ کے رسی کو تھام لو اور اگر ہم سابقہ اقوام کے پیروکار ہو جائیں تو یہ بہت بڑا شر ہے اور ایک فتنہ ہے اور اعتصام کے منافی ہے اعتصام اللہ کا امر اللہ کے امر سے دور نکل جائیں گے مخالفت اختیار کر لیں گے اور سابقہ اقوام میں سے جو قوم جتنی جتنے بڑے شر پر قائم ہوگی اتنی یہ مخالفت بھی شر پر قائم ہوگی اتنی یہ مخالفت بھی شدید ہوگی اور بندہ اعتصام سے دور ہوگا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ حتل داخل جوہر طبیعت مڑو اگر سابقہ قوموں کا کوئی فرد ضب کی بل میں داخل ہوا ہو تو تم بھی داخل ہوگے اس قوم میں بھی اس امت میں بھی ایک فرد آئے گا جو سابقہ قوموں کی طرح یا ان کے کسی فرد کی طرح ضب کی بل میں داخل ہو ضب ایک جانور ہے جو ورل کے مشابہ ہے ورل بولتے ہیں گوہ کو اور ضبط بولتے ہیں سانح کو یعنی سانے کی بل میں اگر کوئی شخص سابقہ قوموں کا داخل ہوا ہو تو اس قوم میں بھی ایک شخص آئے گا جو سانحے کے بل میں داخل ہوگا یہ ضب اور یہ سانہ اور گوہ ہم شکل ہیں اور گوہ کی کچھ مواصفات یہ ہیں کہ اس کی عمر سات سو سال تک ہوتی ہے سات سو سال تک یہ جانور زندہ رہ سکتا ہے اس سے بھی زیادہ اور ایک خاصیت اس کی یہ بھی ہے کہ یہ تقریباً چالیس دن بعد اس کو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے اور وہ پیشاب بھی ایک یا دو قطروں کی شکل میں ہوتا ہے اور ایک اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کے دانت نہیں گرتے اس کے دانت ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے جہاں ور ضب کا ذکر کیا سانے کا کیونکہ بلوں میں سے سب سے تنگ بل اس کی ہوتی یعنی موافقت کو اتنی شدت سے آپ نے بیان کیا اتنی شدید موافقت ہوگی کہ سابقہ کوئی شخص اگر سانے کے بل میں داخل ہوا ہو تو اس امت کا بھی ایک شخص سانے کی بل میں داخل ہو کر رہے گا اس قدر موافقت ہوگی حالانکہ اتنی تنگ بل ہے جس میں داخل ہونا بہت دشوار اور تقریباً ناممکن ہے لیکن تم اس قدر ہو بہو ان کی بھی کرو گے کہ تم میں سے بھی ایک شخص اس بل میں داخل ہو کر رہے گا آپ جانتے ہیں ایک حدیث میں الفاظ بھی ہیں کہ حتال ہو اما ہو اگر سابقہ امت کے کسی فرد نے اپنی والدہ سے برسر عام نکاح کر لیا ہو تو اس امت میں بھی ایک شخص پیدا ہوگا جو برسر عام اپنی والدہ سے نکاح کرے گا اس قدر یہ مکمل موافقت ہوگی صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہود بن نسارا کہ سابقہ اقوام سے کیا مراد ہے یہودی اور عیسائی فرمایا کہ فمن پھر اور کون ہاں یہودی اور یسائی مراد تم لوگ یہود اور نصارہ کی ہو بہ بھی کرو گے ان راہوں پر چلو گے ایک حدیث میں یہ مذکور ہے کہ صحابہ نے پوچھا الفارس و روم کہ سابقہ اقوام کون ہے یہ فارسی اور رومی ایرانی اور رومی فرمایا کہ ہاں ایرانی اور رومی ان دونوں میں بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے تضاد نظر آ رہے ایک حدیث میں یہود نظارہ کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں فارسیوں اور ایرانی فارسیوں اور رومیوں کا ذکر ایک تو یہ کہ کوئی تعارض نہیں رومی عیسائی رومی عیسائی اور فارس میں یہودیوں کا وجود تھا لہٰذا کوئی بظاہر کوئی تعارض نظر نہیں آ رہا ہے. دوسرا یہ کہ دونوں ممکن فارسی اور رومی بھی اور یہودی اور عیسائی بھی یہ امت سابقہ اقوام کی پیروی کرے گی روم اور فارس کی پیروی بعت بار سیاست اور یہود و نصارہ کی پیروی بعتبار دین بعتبار عبادت تو امور عبادت میں امور دین میں تم تشبہ و اختیار کرو گے یہود و نصارہ کا اور امور امور سیاست میں تم لوگ تشبہ و اختیار کرو گے رومیوں کا اور فارسیوں کا یہ کوئی یعنی ایسا تعارض نہیں ہے جو پریشانی کا باعث ہو اب جو یہودون का کا پیروکار بنے گا کیونکہ سب سے مبوض گروہ یہودیوں کے پھر عیسائیوں کا تو وہ شخص اسی قدر مبوز ہوگا اور اسی اسی قدر وہ جب وہ شر پر قائم ہوگا اور کتاب و سنت سے دور ہوگا یہودون में میں ایک بڑا پہلو ابھی محرم کا مہینہ گزرا افراد و تفریح کا افراد و تفریح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مثال کے طور پر ان کا عقیدہ افراد و تفریح پر قائم تھا یہودی عیسیٰ علیہ السلام سے اس قدر اظہار نفرت کرتے تھے کہ ان کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے بلکہ نعود بلّلہ سبا نعود بلّہ انہیں وہ ولد الزنا قرار دیتے تھے نعود بلّہ یہ افراد عیسائیوں کی تفرید اس کے مقابلے میں انہوں نے ان کو اللہ کا نبی بھی مانا بلکہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا بلکہ معبود قرار دے دی ان یعنی یہودیوں نے اس قدر ان کی نفی کی کہ ان کو ولد الزنا قرار دے دیا اور اس کے مقابلے میں عیسائیوں نے اس قدر ان کو قبول کیا کہ ان کو الہ بنا دیا اور بعد گروہ نے اللہ کا بیٹا بنا دی افراد و تفریح احکام میں بھی افراد و تفریح تھا یہودی جب ان کے ہاں عورت گھر کی بیوی ہے یا بیٹی ہے جب اس کے مخصوص ایام آتے تو یہودی اس کو الگ کر دیتے تھے. کھانا پینا الگ لیٹنا بھی الگ ایک کونے میں وہ محدود ہو جاتی تھی یہ افراد کا راست, جفا کا راستہ ہے یہ جفا کا راستہ عیسائیوں نے اس قدر اس کو قریب کیا کہ ان ایام میں ہم بستری بھی جائز قرار دیتے افراد و تفریح ایک طرف جفا ہے افراد ہے ایک طرف تفریح دوروں نہ جائز آگے آپ پڑھیں گے جالناک امتن وسا تھا ہم امت ہاں ہے اعتدال ہمارے یہاں منہج اعتدال اب جیسے محرم کو مہینہ گزرا شیخ الاسلام فرماتے ہیں جو ہی نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے شیطان دو گروہوں پر اپنا جال پھینکتا ہے اور ان کو پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایک نواسب کا گروہ جو اہل بیت نفرت اور کراہت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی تکفیر کرتے اور محرم کے مہینے میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں شہادت حسین بنا پر یہ نواصب ہے آج کل ان کا وجود عمان میں پایا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں روافظ کی تفرید یہ, یہ افراد ہے نواسب کا افراد اور جفا کہ اہل بیت سے اظہار نفرت اور ان کی تکفیر اور اس کے مقابلے میں روافظ کی تفرید کہ ان سے محبت اتنی محبت کس میں غلو غلو جناب علی کو بعض لوگوں نے الہ تک کہا بعض نے کہا کہ نبوت کے, کے مستحق تھے جبریل سے غلطی ہو گئی اللہ نے بھیجا علی کے پاس تھا وہ آگے نبی کے پاس ان سے غلطی ہوئی اس قسم کی باتیں جو انتہائی تفریح ہیں تو وہ لوگ اس پر غور کریں ان کو غور و فکر کی دعوت ہے افراد و تفرید میں یہود اور نصارہ کے منج پر قائم اللہ کے پیر وغیرہ نے یہ خبر دی اور یہ خبر حق ہے جو کام یہود اور نصارہ نے کیے اس امت کے لوگ کر رہے ہیں اس کے لیے الگ مفصل مفسل لیکچر کی ضرورت ہے وہ کام ہو رہے ہیں اب جو لوگ وہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ کہ وہ کتنے شر پر قائم ہیں کیونکہ سب سے بدترین گروہ اس دنیا میں یہودی ہیں اور پھر عیسائی ہیں تو جو بدترین گروہوں کی اتباع کرے گا اسی طرح وہ بھی اسی درجے کے مطابق شر پر قائم ہوگا اور جو بدخصل اس پر قائم ہوگا تو یقینا ضروری ہے کہ ہم ان امور کو دیکھیں اور اس سے بچاؤ کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ توفیق الله اللہ ومن أوزار الذين يظونهم بغير علم. قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا عن قال حدث المدي قال حةنا صفان قال حّة الأعمش على عبد اللله بنمرله عن مصروق عن عبد الله جرت الله عن قال قال النبي يصل الله عليه وسلم ليس من نفسن تقترظما إلا كان ع ل آدم الأول منها وربّ قال سفان من دمها لأن لأنه من سنّ القتل الأولم إ بخيق ييباب باب اس میں منظا لاز اور وہ سننا سننا اس شخص کا گناہ جو گمراہی کی طرف بلائے اور اس شخص کا گناہ جو کوئی برا طریقہ رائج کرے اور نافذ کرے برا طریقہ کو برا راستہ کو شر لوگوں میں پھیلا دے اور لوگ اس کی بات کو قبول کر کے اس شر کو اختیار کر لے اس کا کیا گناہ ہے ایک تو یہ جو باپ قائم کیا یہ طلبا کے لیے ایک امتحان ہے اور وہ یہ کہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں اسم من مندا الا دلال اور سنا سنتن سیا در حقیقت یہ دو حدیثوں کی طرف اشارہ ہے امام بخاری نے رحمۃ اللہ ان دو حدیث کو روایت نہیں کیا وہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں مگر شرط بخاری پر نہیں روایت نہیں کیا لیکن ترجمت الباب میں ان کی طرف اشارہ کر دیا بابو اس میں مندا گمراہی کی طرف بلانے والا اس کا کیا گناہ ہے نبی اسلام کے کی حدیث کیا ہے من الى کان یا کان علیہ علیہ من الاثم مثل و آثام من منتو کہ جو گمراہی کی طرف بلائے گا اس پر اپنا گناہ تو ہے ہی ہے جو جو اس کی پیروی کرے گا اس اس کا گناہ بھی اسی پر آئے گا جو اس کا پیروکار بنے گا وہ ایک بندہ ہو دس ہو سو ہو ہزار ہو یا لاکھ ہو ان سب کا گناہ بھی اس بندے پر آئے گا جس نے وہ دعوت دی اور دوسرا ٹکڑا کیا ہے او اوسن سنتن سیا یہ بھی اشارہ ایک حدیث کی طرف ہے اور یہ دونوں دن صحیح مسلم میں موجود ہیں فرمایا کہ من الاسلام اسلام سنتن سیات کانا وزروہا وزرو من عاملہ رہا باعدہ کہ جو دین اسلام میں غلط طریقہ جاری کرے اور سب سے غلط طریقہ بدعت تھے کسی بدعت کو نکالے اور جاری کرے اور لوگ اس کو اپنا لیں تو بدعت ہی ہونے کا اپنا گناہ تو ہے اس پر جو اس نے بدعت کو جاری کیا اپنایا وہ گناگر جو جو اس کو اپنائے گا اس اس کا گناہ بھی اس کے سر پہ ان پر بھی ہے اس پر بھی ہے اور اس کے سر پہ آنے کی وجہ سے ان کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی برابر کا گناہ سب کو ملے گا تو یہ دو جو جملے ہیں امام بخاری کے در حقیقت دو حدیثوں کے طرف اشارہ ہے دونوں دین صحیح مسلم میں موجود ہیں دونوں سانتن صحیح ہیں امام بخاری ان کو اس لیے نہیں لائے کہ یہ شرط بخاری پر نہیں لیکن ہیں دونوں صحیح چنانچہ ایک قرآن کی آیت سے بھی صدیال کیا وَمِنْ اَوْذَارِ اللَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغِيْرِ حِل پوری آیت اس طرح ہے یخ میں لو اوزار احم کا امل یوم الیام ببن اوزار اللہ یوز الحم بغیر کہ جو لوگ گمراہ ہیں اور بد عمل ہیں وہ اپنی بدعملی کا پورا بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن اور ان لوگ اور وہ لوگ بھی جو ان کو گمراہ کرنے والے تھے جو ان کو گمراہ کرنے والے تھے ان کے بوجھ کو اٹھائیں گے یعنی ایسے لوگ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جس جس کو گمراہ کیا اس اس کا بوجھ بھی وہ اٹھائیں گے امام بخاری کے حصہ جس حدیث سے ہے وہ معروف قصہ ہے یعنی حابیل اور قابل کا قابیل قاتل تھا جس نے حابیل کو قتل کر دیا تھا اور رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیس من لئی سمن ظلم کہ کوئی انسان اگر ظلمن قتل ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے تو اللہ خانہ نے آدم الافل میں نہا تو آدم اسلام کے جو پہلا بیٹا یعنی حابیل و قابل کے قصے میں کابل جو قاتل تھا اس کے سر پہ بھی گناہ کا حصہ ہوگا کیوں اس نے سب سے پہلے قتل کی سنت کو ایجاد کیا تھا سب سے پہلے جو پہلا قاتل ہے وہ کابل ہے تو اس نے ایک طریقے کی طرح ڈالی اور قتل کیا لہٰذا اس کے بعد جو شخص بھی ظلمن قتل ہوگا تو جو بھی قاتل ہوگا اس قاتل کے ذمے اپنا گناہ بھی ہوگا اور اس کا گناہ جو ہے وہ کابل کی طرف لوٹے گا اور وہ اس میں پوری طرح شریک ہوگا تو اس سے یہ چیز واضح ہوئی کہ جو شخص کسی غلط روش کو جاری کرے کسی بدعت کو جاری کرے غلط طریقے کو جاری کرے تو وہ گناہ ہے اور اس کے طریقے کو کوئی دوسرا اپنائے گا تو جو جو اپنائے گا اس, اس کا گناہ بھی اس کے سر پہ ہوگا انہیں بھی گناہ ملے گا اپنا گناہ اور اس کے سر پہ بھی ہوگا تو اس نے پھر ترغیب کیا ہے کہ ایک انسان اگر بر کتاب و سننا کے منحج پر قائم ہو ہمیشہ حق کی بات کرے اور حق کی بات پیش کرے تو پھر یہ بات بھی تو ہے نا نبی اسلام کی حدیث کہ اچھا طریقہ پیش کر دے اچھا طریقہ جاری کر دے تو جو جو اس پر عمل کرے گا اس اس کا اجر بھی اس کو ملے گا اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا تو یہ کبھی ممکن ہے جب بندہ اس منہج احتسام پر خائم کتاب و سنت کو پڑھے حاصل کرے عمل کرے عمل کرائے یعنی تو یقینا وہ اتنی نیکیوں کو سمیٹ لے گا اور اگر برا طریقہ جاری کرے گا تو جو جو اس کو کا گناہ اس, اس, اس کی طرف لوٹے گا جی. باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحد على اتفاق أهل العب وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصل النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر قال حدثنا الموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ما عمر عن عمد الزهري عن عبيد الله قال حدثنا ابن عباس النوت الضğlğlkea عنهما قال كنت أخرو الرحمن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن بمنا لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال إن فلان يقول او مات أمير المؤمنين لبايعنا فلان فقال عمر لأقومن لا العشية فوحذر هؤلاء الرهد الذين يريدون أن يغصبوهم قلت لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاء الناس يغلبون على مجلسك فاقاف ان لا ينزلوها على وجهها ويطير بها كل مطير فامل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص باصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم من المهاجرین والانصار فيحفظ مقالتك وينزلوها على وجهها فقال والله لا قومن به في اول مقام اقوموه بالمدينة قال ابن عباس فقدمنا المدينة فقال باب ذکر بکار صلی اللہ علیہ وسلم بالحق و حد العلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کے اتفاق کی ترغیب دلائی ہے اور اس کا ذکر فرمایا ہے طلبا کے لیے ایک بات چھوڑے جا رہا ہوں یہ زکرا اور حد یہ تنازع فعلم کے باب سے ہے ان دونوں فعلوں کا تنازعہ ہے کہ اس اگلا معمول کس کا ہے ہدایت النحو میں یہ مسئلہ آپ نے تفصیل سے پڑھا ہوگا تو یہ بات آپ حل کریں اپنے اس نحو کے علم کی کی مدد سے کہ یہاں تنازع فعلین میں کون کس کا معمول بنتا ہے تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اہل علم کے اتفاق کی ترغیب دی ہے نمبر ایک اور نمبر دو وما اجماعل ہرامان مکۃول مدینہ کے حرمین کی علماء نے جس چیز پر اجماع کیا ہو اس اجماع کی حیثیت کیا ہے حرمین سے مراد مکہ اور مدینہ علماء مکہ علماء مدینہ کسی مسئلے پر اگر اتفاق اختیار کر لیں اور ان کا اجماع بن جائے اس اجماع کی حیثیت کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کی ترغیب دی جو مسائل علمیاں ہوتے ہیں بہتر ہے کہ اس میں ایک اتفاق کا راستہ اختیار کیا جائے اور ان مسائل میں اختلاف برقرار نہ رہے کیوں برقرار رہنا مایوب ہے مایوب اس لیے کہ کتاب و سنت موجود ہے کتاب و سنت کی موجودگی میں اختلاف برقرار کیوں ہے فرد اللہ رسول ہونا یہ چاہیے کہ اختلاف ہو گیا دو افراد میں یا دو جماعتوں میں یا دو قوموں میں اب نقطۂ اختلاف کیا ہے اس کا تعین کرو اور اس نقطے کو کتاب و سنت پر پیش کر دو چٹکی بجاتے مسئلہ حل ہو جائے گا اختلاف ختم ہو جائے گا مگر وہاں کیا کریں جہاں لوگ اپنے اپنے مسلک پر قائم رہنے کا عزم کیے ہوئے کوئی شافی ہے تو شافے حنفی ہے تو حنفی مالکی ہے تو مالکی اور اپنے مسلک کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تو نبی السلام نے تو اتفاق کا درس دیا اور اس کی ترغیب فرمائی اور اس کی اساس کیا ہے وہ آپ نے خود فرما دی ان نغمین گنبا دی فصل اختلاف فعال مصرتھی میرے تو۔ اختلاف کثیر دیکھو گے ہر مسئلے میں اختلاف اس وقت تم پر یہ فرض ہوگا کہ ہر چیز چھوڑ کر میری سنت کو تھام لو میری سنت کو تھام لو پھر یہ نہ ہو کہ حنفی کہ میں حنفیت کو نہیں چھوڑوں گا اور شافی کہ میں شافیت کو نہیں چھوڑوں گا اور مالکی کہے میں مالکیت کو نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑ دو میری سنت کو اختیار کر لو یہ احساس ہے اتفاق کی یہ آپ نے ترغیب دی ہے اور ساتھ ایک مسئلہ اور جو اس سے منسلک وہ حرمین کی علماء کا اجماع حرمین کے علماء کا کسی مسئلے پر اتفاق ہو تو اس کی کیا حیثیت اس کی کیا حیثیت ایک مسئلہ جو فقہ نے جس پر بحث کی وہ ہے علماء مدینہ کا اجماع امام مالک رحمہ اللہ علماء مدینہ کے اتفاق کو اجماع امت کا اجماع تصور کرتے تھے امت کا اجماع تصور کرتے تھے امام بخاری رحمہ اللہ نے مدینہ کے ساتھ مکہ کا اضافہ کیا انہیں حرمین حرمین کی علماء کا اجماع کیا وہ اجماع ہے یا نہیں امام بخاری نے اپنی رائے نہیں دی لیکن مکہ اور مدینہ کے علماء کی ایک عظمت کو ضرور آشکارا کیا حافظ فرماتے ہیں فضل باری میں کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں ان کے اجماع کو حجت نہیں قرار دے رہے لیکن یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر دنیا کے علماء کا حرمین کی علماء سے اختلاف ہو جائے تو حرمین کی علماء کو ترجیح حاصل ہوگی ان کی رائے کو ترجیح حاصل ہوگی یہ مام بخاری کا موقف بن سکتا ہے مگر اجماعی امت اور چیز ہے اور حرمین کی علماء کا اجماع اور چیز ہے اجماعی امت اور چیز ہے پوری امت کے علماء کا اتفاق اور حرمین کی علماء اگر کسی موقف کو اختیار کر لیں تو اس کی حیثیت کو کم نہ قرار دیا جائے امام بخاری رحمہ اللہ ان کی بڑی تعظیم اور تبجیل کے قائل امام بخاری کے دلائل کیا ہیں بھی مکہ اور مدینہ یہ اپنا دار الفحی مکہ بھی دار دارالوحی اور مدینہ بھی دار دارالبحی اور مدینہ خاص طور پر دار دارالسن نبی علیہ السلام نے اپنی سنت خوب بیان کی اور صحابہ نے عمل کی چیزیں جن کو اللہ کے بیگمبر دیکھا کرتے تھے جو اللہ کے بیگمبر کے دور میں موجود تھی اب بھی موجود ہیں تو ان کی بھی ایک عظمت ہے تو وہ چیزیں بھی اس ان دونوں علاقوں کو بابرکت با برکت یہ, یہ چیزیں بھی وہ بہت سی چیزیں امام بخاری بعض احادیث نقل کرتے ہیں جیسے جبل احد مس نوی جیسے مدینہ والوں کے پیمانے سا اور بدھ اللہ کے پیغمبر کی دعا اللہ بارک لنا نہ وہ بدھ ہے نا وہ برکت بھی تو ایک اہمیت کی حامل ہے جیسے ذو الحلیفہ جو حج کی ہیں. اس طرح بہت سے امور ہیں جو مدینہ منورہ میں موجود تھے تو ان کی برکت بھی اس علاقے کی عظمت کو اجاگر کرتی ہے تو ان دلائل کی روشنی ماں بخاری رحمہ اللہ نے ہرمین کی علماء کی بات کو ایک ترجیح اور فوقیت دی ہے کہ وہ ایک ایسی برکت کے حامل ہیں وہ برکت اور علاقوں میں نہیں ہے بغداد میں نہیں ہے مصر میں نہیں ہے شام میں نہیں ہے کوفہ اور عراق میں نہیں ہے یہ حرمین کا خاصہ ہیں تو ان وجوہ کی بنا بخائی رحمۃ اللہ علماء حرمین کے اجماع کو اجماع امت تو نہیں قرار دے رہے لیکن ان کی رائے کی ترجیح کا فیصلہ ضرور ظاہر کر رہے ہیں مسلم نبی اللہ کے پیارے پیغمبر کی نماز پڑھنے کی جگہیں مسجد نبی تو تھی اور آپ نے بہت سے مقامات پر نماز پڑھی ان کی بھی ایک برکت ہے بل ممبر مدینہ میں اللہ کے بیگمبر کا ممبر موجود تھا اس کی بھی ایک برکت ہے اور پھر بل قبر اللہ کے بیگمبر کی قبر موجود ہے قبر بھی ایک بابرکت ہے پھر حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے نبی کے دفن کے لیے جس زمین کو پسند کر لے اسی زمین پر اپنے نبی کی روح قبض کرتا ہے تو اللہ کا نبی جہاں مدفون ہے وہ زمین پسندیدہ ہے کس کی اللہ رب العزت کی تو اس کی بھی ایک برکت ہے پھر نبی اسلام کا فرمان کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے اس کی بھی ایک برکت ہے تو یہ سب اللہ کے پیغمبر کے وہ مشاہد ہیں جو با برکت ہیں اور اس برکت کو اگر تعمیر دی جائے تو یقیناً اس علاقے کے رہنے والے مدینہ کے مکہ کے ان کی ایک عظمت کے قائل ہوں گے اور خاص طور پہ اولا جو اہل علم ہے مقر مدینہ کے ان کے علم کی قدر کی جائے گی ایک میں بخاری نے یہاں روایت کی ہے وہ آپ کے اس مذکرے میں نہیں ہے مگر وہ اس موقف کو اور زیادہ وعدہ کرتی ایک عربی اس نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے پیارے پمبر کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اپنے علاقے کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے ہجرت بھی کر لی اس کی بیعت اسلام پر تھی اور ہجرت پر تھی اور مدینہ میں مقیم ہونے پر اس نے بیعت کر لی مگر اس کو مدینہ کی آب و ہوا ناموافق لگی بیمار پڑ گیا اللہ کے بے پسیا اور آ کر کہا کہ عقل نہیں بیت یار سل میری بیت واپس کر دو میری بیت واپس کر دو اسلام کی بیت ہے اسلام پر میں قائم لیکن مدینہ میں رہنے کی اور ہجرت اختیار کرنے کی کیونکہ مدینہ کی آب و ہوا مجھے کچھ ناموافق لگ رہی ہے تو میں یہاں چلا جاؤں اپنے علاقے میں اور وہاں سہولت اختیار کر لو تو مدینے میں اقامت اور ہجرت کی بیعت کو واپس کر دیا دی. آپ نے واپس نہیں کی آپ نے خاموشی اختیار کی اس نے دو تین بار اپنی بات کا اظہار کیا آپ نے موافقت نہیں فرمائی چنانچہ ایک دن وہ خاموشی سے مدینہ سے نکل گیا اور اپنے گھر چلا گیا جب نبی احسلام اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان مدینہ تو کل کی رنفی خبا کہ مدینہ کیر کی طرح ہے لوہار کی بھٹی کی مانے اس میں اگر سونا ڈال دیں تو وہ میل کچیل کو پگلا کر خالص سونے کو باقی آپ کو دے دے اسی طرح مدینہ بھی کیر کی طرح ہے اس میں وہی لوگ رہ سکتے ہیں یا رہیں گے جو خالص سونا ہے اور میل کچیل ہوں گے تو اس عرابی کی طرح وہ نکل جائیں گے یہ مدینہ کی عظمت کی دلیل ہے جو ان کے سکان ہیں وہ کتنے خالص ہیں اور کس قدر مطاریف اور توصیف کے مستحق ہیں تو امام مخایر احمد اللہ نے ان وجوہ کی بنا پر علماء مدینہ کے ایک مقام کو آشکارہ کیا اور واضح کیا اور ان کی اہمیت کا ہمیں درس دیا جو حدیث آپ نے پڑھی ہے جس کرامی جنابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہاں دیکھ کن تو اخرے ہو عبدالرحمان ابن عوف اس کا معنی کیا ہے کہ میں نبی السلام کے صحابی عبد الرحمن اوف کو قرآن پڑھایا کرتا تھا کون عبداللہ بن عباس کس کو عبد الرحمن کو عبدالرحمان عشرہ مبشرہ میں سے اور اتنے چھوٹے سے بچے تو ایک بچہ ایک بڑے انسان کو جس کی قدر منزلت اتنی اونچی اور وہ ان کو قرآن پڑھاتے تھے اور قرآن کا علم دیتے تھے تفسیر بیان کرتے تھے باد الرحمان نے اس کا معنی کیا اُقرب اتعلم بھی یعنی میں عمان سے علم سیکھا کرتا تھا لیکن یہ معنی خلاف ظاہر جو اُقرے کا اصل ظاہری معنی ہے اس کے خلاف ہے جس کا کوئی قرینہ موجود نہیں اس معنی کو لینے کی کوئی حاجت نہیں پھر ایک اور حدیث جس میں ابن عباس بات کو نقل کرتے ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کن تو رجالا من مدل فیم عبد الرحمٰن آف کہ میں کچھ مہاجرین مردوں کو پڑھایا کرتا تھا اور ان میں عبد الرحمٰن آف بھی تھے تو اس میں تو سراہیت ہے کہ ابن عباس ان کو پڑھایا کرتے تھے تو یہ کیا معاملہ ہے یہ معاملہ دونوں کی تعریف ہے ابن عباس کی بھی اور عبد الرحمٰن آف کی بھی یعنی ابن عباس کا علم ان کا قاری قرآن ہونا مفصر قرآن ہونا اللہ کے پیغمبر کی, کی دعائیں تھی یا اللہ اس کو قرآن سکھا قرآن کا علم سکھا اتنا ان کو اللہ نے اتخان دیا اتنی مہارت دی قرآن پڑھنے کی تفسیر کے علم کی کہ عبدالرحمن اوف کو پڑھایا کرتے تھے اور سکھایا کرتے تھے پڑھانے اور سکھانے کا یہ عمل میدان مینار میں تھا جب حج کے لیے گئے تو مینا میں کچھ دن گزارنے کا موقع ملا تو عبداللہ بن عباس بار بار ان کے پاس جاتے ان کے خیمے میں ان کو پڑھاتے اور تفسیر سکھاتے یہ تو مناقب ہوئے ابن عباس کے عبد کے مناقب کیا ہیں دراصل عبد الرحمن صحابہ میں شامل تھے جن کی عمر کا ایک بڑا حصہ جہاد کے میدانوں میں گزرا جہاد کے میدانوں میں گزرا کفار تھے جہاد کرتے کرتے طرح جب بہت کچھ تفسیر قرآن کا حصہ ان تک نہ پہنچ سکا سفر میں ہوتے جہاد کے میدانوں میں ہوتے پیچھے وہی آ رہی ہے تو وہ چیزیں ان سے مس ہو جاتی تو وہ چیزیں وہ عبداللہ بن عباس سے پڑھتے مناقب ان کے بھی ہیں مناقب ان کے بھی ہیں ان کی منقبت یہ ہے کہ یہ بڑے قرآن کے مفسر قاری تھے ان کے مراقب یہ ہیں کہ یہ بڑے مجاہد تھے حتیٰ کہ جہاد کی بنا پر بعض علم ان سے مخفی رہتا اور وہ علم پھر وہ چھوٹے صحابہ سے پوچھتے عبداللہ بن عباس جہاد کیوں نہ کرتے وہ تو نبی السلام کی وفات تک بالغ نہیں ہوئے تھے چھوٹے بچے تھے تو ان پر جہاد فرض ہی نہیں تھا جب مدینے میں یہ بچہ موجود تھا اور وہی کو سنتا اور پڑھتا اللہ نے ایک ذہن ثاقب دیا تھا جو پڑھا اس کو ضبط کر لیا حتیٰ کہ قرآن کے ایک ایسے مفصر بن گئے کہ ان کی دوسری کو مثال نہیں ملتی تو دونوں کے مناخب ان کا اشتقال بالعلم ان کا اشتغال بالجہاد اور ان کو اللہ تعالی نے اتنی مہارت دی کہ ایک عشر مبشرہ صحابی جس کا تعلق اشرم مبشرہ سے وہ ان سے طالب علم کرتا تھا فرماتے ہیں کنت عقرے ہو عبد الرحمن سے ان کو پڑھایا کرتا تھا فلم مکانہ آخر و حجت حج عمر جب امیر المومنین عمر ابن خطاب کا آخری حج آیا یہ سب تیئیس ہجری تیئیس ہجری کا حج ہے جس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا بلکہ قتل کر دیے گئے اور شہید کر دیے گئے فقال عبدالرحمٰن لبن عباس تو عبدالرحمٰن نے ابن عباس سے کہا منا ہی میں یہ آخری حج میں بنا کے میدان ہی میں تھے کہا کہ لو شہید امیر المین اطا رن قال ان فلان یخور لات امیر المین لبا فلان کہ عبداللہ او امیر الم کے پاس جائیں ان کے پاس ایک شخص آیا ہے اس نے آ کر کہا کہ فلان شخص یہ کہتا ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے انتقال کے بعد ہم فلان شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اگلی جو قیادت ہے اگلی امارت ہے اس کا وہ تعین کر امیر مومن ان کی شہادت کے بعد فلان شخص کے ہاتھ پر امارت کی خلافت کی بیعت کر لیں اور چلتے ہیں اس قزیے کو دیکھتے ہیں اب یہ شخص کون ہے اس کا نام معلوم نہیں مگر اس کا مدعا کیا ہے اگلی خلافت کا تعین اس نے یہ بات حج کے موقع پر کیوں کی اس کی ایک وجہ تھی کہ اس وقت بے شمار دنیا اکٹھی ہو چکی اور دنیا کے کونے کونے تھے حجات یہاں آئے ہوئے ہیں اور اگ اگلی قیادت کا اگر تعین ہو جائے تو حج کے موقع پر سب کا اتفاق حاصل ہو تاکہ کوئی اختلاف آگے نہ ہو یہ اس کا مقصد تھا کہ اس موقع پر اگلی قیادت کا تعین ہو جائے امیر و کے سامنے اور یہ حجات جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے اور ایک اتفاق ہو جائے اور اس طرح بالاتفاق اگلی قیادت کا تعین ہو جائے اب حالانکہ یہ بات جو اصول شریعت ان کے خلاف ہے کیونکہ امارت کا چناؤ یہ آمد و ناس کا کام نہیں آگے جیسا کہ آ رہا ہے فقار عمر جو امیر امام بس پہنچے یہ دونوں یعنی ان عباس بھی اور عبد الرحمان بھی اور ان کو اس بات کی جب خبر ہو چکی تھی نرشی کیا تھا تو حق روحا رخت اللہ دینید یق جبو ہوں کہ میں رات ایک تقریر کرنے والا ہوں لوگوں کو جمع کر کے خطاب عام کرنے والا ہوں تاکہ لوگوں کو ڈرا سکوں ان لوگوں سے جو ایک غصب پر آمادہ ہیں غصب سے مراد یہ کہ جو اصل حق ہے خلافت کے چناؤ کا خلیفہ کے تعین کا ان سے ایک حق کو چھین کر ناحق مقام پر اس کو رکھ رہے ہیں ان کو میں آگاہ کروں کہ ان کی کیا کیا غلطی ہے اور کہاں کہاں وہ نا حق اگر امیر مومن رات کو فیصلہ کر لیا کہ رات کو میں یہ خطاب کرنے والا ہوں قلت عبد الرحمان نے کہا میں نے عرض لا تفعل ایسا مت کرو کیوں فعن الموسیمنگ یجماؤ ریا انداز کہ یہ موسم حج ہے اور اکثر جو لوگ حج کرنے آئے ہیں یہ چرواہے قسم کے لوگ ہیں کھیتی باڑی کرنے والے جن کا علم سے تعلق نہیں ہے جن کا ایجنٹ سے تعلق نہیں عام قسم کے لوگ ہیں اکثر وہ لوگ ہیں تو آپ اگر ان سے کوئی خطاب کریں گے کوئی تقریر کریں گے تو آپ کا خطاب ان کے ذہنی مستبا سے اونچا ہو کر اس کو سمجھ نہیں سکیں گے اور پھر وہ آپ کے خطاب کو کچھ کو اور رنگ دیں گے آپ بات کچھ کریں گے وہ کچھ سمجھیں گے آگے کچھ بیان کریں گے تو ایک ناحق ہے آپ کے کھاتے میں آ جائے گی ان لوگوں کے مجموعے میں کوئی بات نہ کہ اب یہاں جو غلطی کا تعین ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان اس شخص کی یہ خواہش تھی اگلی قیادت کا تعین ہو اور اس کا یہاں اعلان ہو جائے تاکہ امیر و مومن ان کے انتقال کے بعد اس کو خلیفہ بنا لیا جائے مگر صحابہ کی رائے کیا تھی اور مومن کی رائے کیا تھی کہ یہ اس جو اس وقت جو حج کا ماحول ہے اس کا یہ کام نہیں ہے یہ سب حاجی مگر یہ جی ریال الناس چراہ قسم کے لوگ اور قیادت کا انتخاب یہ عامت الناس کے ہاتھ میں نہیں ہے یعنی ہمارے ہاں جو ووٹنگ کا سلسلہ ہے جس کو ہم جمہوری نظام کہتے ہیں اس کی شدید نفی ہو رہی ہے کہ عامت الناس کا کام ہے ہی نہیں کہ وہ قیادت کا انتخاب کریں کسی قائد کو چنے یا اس کا تعین کرے تو انہوں نے کیا کہا مدینے جائیں گے مدینہ کیا ہے نمبر ایک دار الحجرہ. دار السن وہ صحابہ کا مسکن یہ امام مخالف کا استدار کہ مدینہ کا مقام کم نہیں ہے مدینہ دار الحجرہ ہے اور دار السننا ہے اور جو یہاں کے رہنے والے ہیں وہ انتہائی زیرک فتین اور علم والے لوگ ہیں جن کی رائے بڑی محترم ہوگی اور قابل احترام ہوگی وہ تخلص صحاب رسول مل انصار۔ مدینے جائیں گے وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ آپ کو ملیں گے ان کے ساتھ آپ بیٹھیں مہاجرین ہوں گے انصار ہوں گے ان کے ساتھ بیٹھیں اور جو بات کرنی وہاں جا کر کریں فیا فد و تھا کا وہ آپ کی بات سنیں گے اس کو محفوظ بھی رکھیں گے بجر جی لوہ اور جو صحیح اس کا محمل ہے اس پر اس کو اتاریں گے جو بات آپ کریں گے اس کو وہ سمجھیں گے بھی اور صحیح محمل پر اس کو اتاریں گے اور قائم کریں گے چنانچہ مدینہ آ گئے آپ نے کیا فرمایا بھی فی اول مخامن اخوم المدینہ امیر الموما نے اس بات سے اتفاق کیا کہ واقعیت ہے یہ حج کا مجمع جو ہے یہاں یہ باتیں نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ آمد الناس ریا الناس ہے چرواہے قسم کے لوگ ہیں وہ ان کا دور اللہ کے پیغمبر کے دور کے قریب ہے صحابہ کے دور کے قریب ہے لیکن قیادت اور حاکمیت کے مسائل یہ عام افراد کا کام ہے ہی نہیں ایک مسجد کے امام کا تعین نمازیوں کے ووٹوں سے نہیں ہوتا بلکہ کچھ چار پانچ لوگ جو اصحاب حل و عقد ہیں وہ اس کا تعین کرتے ہیں حالانکہ صرف وہ نماز کا امام لیکن جس کی جس کو آپ نے امیر بنا دیا اور اپنا حاکم الخلیفہ بنا دیا سارے امور اس کو سونپ دیے تو یہ قیادت کا انتخاب عام لوگ کیسے کر سکتے ہیں یہ ممکن نہیں یہ بات مقاصد کے خلاف تو میر عمومن نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ بات اس ہم مجمع میں نہیں کریں گے بلکہ مدینے جا کر میں پہلی نشست میں یہ بات کروں گا مدینے پہنچ گئے اور ابن یہ بات فقد مدینہ فقاد آپ نے فرمایا یہ کہاں فرمایا مدینہ پہنچنے کے بعد جو پہلا جمعہ آیا جمعہ کا دن تو میرو موم مسیح تشریف لائے اور حدیث میرا فائدہ شمس جب سورج ڈھل گیا سورج کو زوال ہو گیا تو آپ نسیم تشریف لائے اور پھر آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ یہاں موجود نہیں ہے صحیح بخاری میں دوسرے مقام پر موجود ہے امام بخاری نے یہاں اختصار سے کام لیا جو بخاری کا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ دار الحجرہ ہے اور دار السنہ ہے اور جو وہاں کے رہنے والے انصار و مہاجرین ہیں والا ماں ہے ان کی ایک اہمیت ہے اس اہمیت کو قائم رکھنا چاہیے اور ملحوظ رکھنا چاہیے تو امیر و جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری اس کتاب میں رجم کی آیت بھی موجود تھی رجم کی کہ شادی شدہ زانی اور اگر ذنا کرنے تو ان کو رجم کر دو اشیخ بشیخت ہو ادا ذن یا فرج منہ کی آیت کو ہم پڑھا ہے ایک عرصہ اس کے بعد اس آیت کے الفاظ کو اٹھا لیا گیا مگر اس کا حکم جو ہے وہ باقی ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرح طرح آزمائش کرتا ہے یہ بھی ایک امتحان ہو سکتا ہے کہ اللہ کا اندر گو اس کے الفاظ اٹھا دیے گئے مگر حکم باقی ہے اور لوگوں کے عفیت یہ ہے کہ وہ اس کی اتباع کریں اور اس کو قائم رکھیں امیر الم کو یہ فکر تھی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ الفاظ تو ہیں نہیں لہذا رجن کی سزا باتیں تو گئی ختم ہو گئی لیکن نہیں فرمایا ایسا کوئی کہنا نہ پائے الفاظ ہم نے پڑھے کر سا الفاظ اٹھا لیے گئے مگر اس کا معنی موجود ہے اور اللہ کے بے کا عمل اسی معنی کی تائید کرتا ہے آپ نے شادی شدہ ثانیوں کو اپنی زندگی میں رجم کی سزا جو ہے وہ دی تھی تاکہ دین میں کوئی کسی قسم کی گڑبڑ نہ ہو اور کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہ کر سکے یا میرو مومین کی ایک سوچ تھی جو کس قدر دین اسلام کے موافق ہے کس قدر ان کو دین اسلام کا فکر تھا ایک موقع پر آپ نے صحابہ کی مشاورت جمع کی بڑے بھائی صحابہ کی جمع کیا اور کہا یہ رمل کیا ہے یہ پہلے جو جواف جو قدوم آپ کریں گے تو پہلے تین چکر آپ نے دوڑنے پہلوانی دکھانی اکڑ کے چلنا یہ رمل اس کا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا جب ہم عمرہ کرنے گئے نبیر اسلام کے دور میں تو مکہ کے کفار نے کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو مدینے کے بخار نے مار دیا یہ پورا طواف نہیں کر سکے سامنے وہ پہاڑ پر بیٹھ کے تاکہ جب ہم طاف کرتے کرتے گرے تو ان کو ٹھٹرے کا اور ہنسی کا موقع ملے اللہ کے نبیوں کو اس کی اطلاع ہوگی فرمایا کہ پہلے تین چکر ہم اچھل کر اور پہلوانی دکھا کر لگائیں گے صحابہ نے تواف شروع کر دیا اب کفار دیکھ رہے ہیں اس انتظار میں ابھی گرے ابھی گرے انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح یہ تو دوڑ رہے شکرے کی طرح دوڑ رہے کمزوری کہاں ہے اب پھر مکہ فتح ہو گیا اب مسلمان آ کے کفار نے تو اب یہ رمل کس کو دکھانے یہ پہلوانی کس کو دکھانے؟ فرمایا کہ سنو ایسا نہ ہو کل کوئی حاکم میں آ جائے اور یہ کہے کہ اب رمل کی ضرورت نہیں ہے نہیں یہ رمل قیامت قائم رہے گا اللہ کے پیغمبر کی سنت یہ میرے مومنین کا ایک من ہے کہ کس طرح دین اسلام کی فکر تھی اور کوئی ایسا موقع جہاں کسی کو کوئی موقع بن سکے دین اسلام میں کوئی دراڑ پیدا کرنے کی کس طرح اس موقع کا آپ نے قال كما فرمى جي قال امام البخاري رحمه الله حدثنا ايوب بن قال حدثنا ابو بكر بن ابي اير عن سليمان بن البلاد عن صالح بن كيلسان قال ابو الشهاب اخبرني انا ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فياتى العوالي والشمس مرتفعه وزاد الليث عن يونس جو ترجمہ الباب میں جو امام مخاری نے فرمایا نا مشاہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ کی عظمت کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس میں نبی السلام کے مشاہد تھے ایسی چیزیں جن کو خود اللہ کے پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو جس چیز پر اللہ کے پیغمبر کی نظر بڑی ہو محبت کی نظر یقیناً وہ چیز بہت ہی ایک اہمیت کی حامل ہے اور اس کی اہمیت کا ہمیں اعتبار کرنا چاہیے ان میں سے ایک چیز اوالی اوالی مدینہ یہ مدینہ کے اطراف کے علاقے مدینہ کے اطراف کے علاقے جو دیہاتی علاقے شمار ہوتے تھے اور حدیث میں آپ نے پڑھا کہ کان ہے یوسل اصر نبی عصر کی نماز پڑھتے فیا اور پھر آپ اوالی تشریف لاتے یعنی یہ دیہاتی علاقوں میں وہ شمس مرتفیا اور جب آپ اوالی میں پہنچتے تو سورج بلند ہوتا اور بالکل زندہ اور روشن ہوتا اور چمکدار ہوتا. کی نماز آپ اول وقت میں ادا کرتے اور پھر تین میل پر بھی ہے اور سب سے جو دور اوالی وہ چھ میل کے فاصلے پر تو مدینہ شہر سے اوالی کا فاصلہ تین سے لے کر چھ میل تک اللہ کے بہرے بن پیدل چلتے عصر کے بعد جب عوالی پہنچ پہنچتے تو سورج اوپر ہوتا اور چمک رہا ہوتا اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ اصر کی نماز کتنے اول وقت میں جلدی ادا فرماتے اور جو لوگ دیر سے ادا کرتے ہیں انہیں اپنے منحج پر غور کرنا چاہیے مستقل ایک فضیلت محروم ہے اس پر بہت باتیں ہو سکتی بہت سی حدیثیں موجود ہیں اول وقت میں نماز کی اہمیت کی سب سے بڑی اہمیت یہ کہ اصل کے وقت کی اول وقت کی پابندی کرنا اس میں ایک بشارت کا پہلو ہے اور وہ ہے قیامت کے دن اللہ کے چہرے کا دیدار نبیر اسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص آپ نے دیدار کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ کی دیدار کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر تم دو نمازوں پر پوری توجہ دے دو اور دنیا کی کوئی چیز پر غالب نہ آنے پائے تو ایسا کر گزرو ایک عصر کی نماز اور دوسری فجر کی نماز ان دو نمازوں پر کوئی دنیا کی لالچ کوئی خوف کوئی مصروفیت غالب نہ آئے ان کو وقت بھی ادا کر لو تو اس کا صلاح یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرما دے گا باہر کیا یہاں امام بخاری کا اس ادار یہ ہے کہ اوالی بھی اللہ کے بغمبر کے مشاہد میں سے بابرکت علاقے تھے عربی جو اسلام کو بول کرتے اور بڑے قبیل اسلام ہوتے اللہ کے بیگمبر پیچھے آتے نمازیں پڑھتے آپ کے خطبات سنتے درست سنتے اور بعد وقت سوال کرتے ان سوالوں میں بڑا علم ہوتا جناب انس فرماتے ہیں ہمیں انتظار رہتا کوئی عرابی آئے آ کر سوال کرے مثلا ایک بار سوال کیا یا وسلم اتنا عمل تو نہیں ہے قیامت کب آئے گی میں تمہیں تیاری کیا کی کہ تیاری میں اتنا عمل تو نہیں ہے لیکن آپ سے محبت بہت ہے تو اللہ کے پیارے پہ نے فرمایا المر امام الحب انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا ایک عظیم اصول پتا ایک عظیم قاعدہ ایک آرابی کے سوال پر جنامی انس نے بڑی ایک بے ساختہ کہا کہ لوگوں گواہ رہو مجھے اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے ابو بک صدیق سے محبت ہے عمر بن خطاب سے محبت ہے اور قیامت کے دن انہیں کے ساتھ میرا حشر ہوگا انشاءاللہ تو یہ عرابی کی یہ بات اس کا سوال اور اس کے جواب میں کتنی عظیم ایک بات ہمیں حاصل ہوئی ایک زرعی قاعدہ میں حاصل ہوا کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے تو آج ہمیں اپنی محبت کی جہد کا تعین کرنا ہے تو یہ اوالی اللہ کے بیغمبر کے مشاہد میں سے اور یہ امام بخاری کا باپ ہے کہ مدینہ میں نبیر اخلام کے بہت سے مشاہد موجود تھے جی. قادل امام بخاری رحمہ اللہ حدیثنا اسماعیل قادل حدیثنی مالکن عن عمر المولا المطلب عن انس بن مالکن رضی اللہ عن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلع على محد فقال هذا جبل يحبنا ونحب اللہم ان ابراہیم حرم مکہ و انی احرم بين لابتیہا تابعا عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حج. وہی مدعا ہے کہ مدینہ میں احد پہاڑ بھی موجود ہے اور یہ بھی نبی السلام کے مشاہد میں سے ہے چنانچہ فرمایا کہ یہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں مسلمان اس کے سچے اسلام کی نشانی یہ ہے کہ اس کو احد پہاڑ سے محبت ہونی چاہیے فرمایا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے حتیٰ کہ پہاڑ کی محبت نبی علیہ السلام کے دور میں جانوروں کے دل میں موجود تھی اللہ کے پیارے بیگمبر جب کسی سفر سے آتے آپ کی اونٹنی قصوہ جس پر آپ سوار ہوتے تھے جب مدینہ میں داخل ہوتے تو آپ کی اونٹنی جب عہد پہاڑ کو دیکھتی دی تو اس کی رفتار تیز ہو جاتی اور تیز سے دوڑتی ہوئی عہد پہاڑ کے دامن میں آ کر رک جاتی تو یہ ایک جانور کے دل میں بھی عہد پہاڑ کی محبت تھی اور یہ محبت ہونی چاہیے اور یہ اہد پہاڑ مدینہ میں مدینے کے اطراف میں یہ پھیلا ہوا ہے ایک بڑے ایک طول و عرض میں میں چھ سے سات میل اس کا طول و عرض بنتا ہے اتنا یہ ایک طویل پہاڑ اور مدینے کے پہاڑوں میں سے سب سے بڑا پہاڑ ہے یہ اہد جبل اہد فرمایا کہ ہمیں اس سے محبت ہے تو پھر یہ اللہ کے نبی کے مشاہد میں سے ہے اور یہ مدینے اور اہل مدینہ کی برکت کی دلیل ہے جو اللہ کے نبی نے میں پیش کی اور یہ محبت جو ہے وہ اصل حقیقی محبت ہے بہت سے شارحین نے محبت کی تعویلیں کی ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہے اسے ہم سے محبت وہ حقیقی محبت ہم کوئی تعویل نہیں کرتے اب سوال یہ کہ اوت پہاڑ تک جماعت ہے ایک پتھر پتھر محبت کیسے کرے گا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شہر پر قاضر اللہ چاہے تو جماعت کے اندر بھی محبت ڈال سکتا ہے اور وہ محبت کر سکتے ہے ان اللہ اللہ کل شعین قدیم ہر شہر پر قادر یعنی جو چیز ایک جماعت سے مظاہر ممکن نہیں ہے اللہ اس کو ممکن بنانے پر قادر دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم تو حدیہ تو کل جب قیامت قائم ہوگی زمین اپنے راز ابلے گی اپنی خبریں دے گی اس کی پشت پر کھڑے ہو لوگوں نے کیا باتیں کی کیا کی عمل کیا زمین بتائے گی زمین بتا سکتی اس کا معنی تو یہ کہ زمین کی آنکھیں بھی ہیں زمین کے کان بھی ہیں اور زمین کی زبان بھی ہے لوگوں کے عمل کو دیکھے گی کانوں سے لوگوں کے عمل کو سنے گی اور قیامت عمل بیان کرے گی ہمارا ایمان ہمارا ایمان کیوں اللہ نے خبر دی یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اہد پہاڑ سے ہم کو محبت تو محبت کرنی چاہیے پہاڑ سب سے بڑا اور اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کا رنگ تھوڑا سا سرخی کی طرف مائل باقی پہاڑ جو ہیں ان کا رنگ سیاہی کی طرف مائل ہے ہماری جماعت کے ایک محدث مولانا عبداللہ بڈھی مالوی رحمہ اللہ تعالی اکثر اپنے دروس میں جب عہد پہاڑ کا ذکر کرتے تو رو پڑا کرتے تھے اور کہتے کہ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے عہد پہاڑ کا رنگ اس میں تھوڑی سرخی ہے پھر فرماتے کہ ممکن ہے اس, اس کی تہہ میں ستر صحابہ کا خون گرہ ہے جنگ احد میں ستر صحابہ کا خون گرہ ہے ہو سکتا ہے اس خون کی صلقی کا آثار اللہ تعالیٰ نے اس پر ظاہر کر دیئے تاکہ ان صحابہ کی یاد رہ دنیا تک قائم رہے واللہ تعالیٰ عالم یہ بھی اللہ کے بیغم کرنی مشاہد میں سے ہے اور مدینے کی عظمت کی ایک دلیل ہے آپ نے دعا کی کہ اللہ اِنَّا عِبْرَاهِيمَ حَرَّ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مکہ کو حرام قرار دیا اور میں مدینہ کے بین اللہ کو حرام قرار دیتا ہوں لابہ لابت لابہ اس کا واحد اور لابہ کا معنی حرہ دو ٹیلے یہ بات معلوم ہے کہ مدینہ شہر جو ہے وہ دو ٹیلوں کے مابین ہے ایک کا نام آئے دوسرے کا نام ثور ہے اور یہ بھی اللہ کے نبی کے مشاہد میں سے ہے جو مدینہ کی عظمت اور حرمت کی دلیل ہے قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا مالك عن خبيب بن عن خبيب بن عبد الرحمن عن حوش بن عاصم عن الله عليه قال قال رسول الله الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبر رياض الجنه ومنبر على حوضي دو باتیں ہیں یہاں پر فرمایا کہ ما بين بيتي ومنبر روزہ تو ریاض جنت کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے جنت کا باغیچہ ہے دوسری بات کہ میرا ممبر قیامت کے دن میرے ہاؤز پر ہوگا ہودے کو یہ دو آپ نے خبریں دی ہیں تو یہ دونوں چیزیں مدینے کے مشاہد میں سے ہیں جو مدینے کی عظمت اور حرمت کو واضح کرتی ہیں باقی آپ کے گھر سے لے کر آپ کے ممبر تک جو ٹکڑا ہے جنت کا ہونا اس کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ اس ٹکڑے کو جنت سے لایا گیا ہے اس ٹکڑے کو جنت سے لایا گیا ہے جیسے حجر اسود کو جنت سے لایا گیا اور اس کو بیت اللہ میں نصب کیا گیا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ کل جب قیامت قائم ہوگی اللہ اس ٹکڑے کو یہاں سے اٹھا کر جنت میں لگا دے گا اس کو جنت میں شامل کر لے گا جیسے وہ کھجور کا تنا جو اللہ کے بیگمبر کہ خطبے پر رو پڑا تھا جس کے رونے کی آواز صحابہ نے سنی جب ممبر بن گیا تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا پہلے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے تو وہ تنا اس دوری کو برداشت نہ کر سکا کہ اللہ کے نبی میرا سہارا لے کر اللہ کی وہی بیان کرتے تھے قرآن پڑھتے تھے حدیثوں کا درس دیتے تھے اب وہ مجھ سے دور ہو گیا تو وہ رو پڑا پھر آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا آہستہ آہستہ وہ خاموش ہوا یہ تنا جو ہے قیامد کے دن اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور شامل کیا جائے گا تو یہ جو ٹکڑا ہے زمین کا آپ کے گھر سے لے کر آپ کے ممبر تک یا تو جنت سے لایا گیا ہے حضرت کی طرح جو قیامت کے روز جنت میں اس کو شامل کیا جائے گا کھجور کے تنے کی طرح اور میرا ممبر میرے ہاؤس پر ہوگا جس کا معنی یہ کہ یہ ممبر وہاں پر قائم ہوگا تاکہ جو لوگ پانی پینے آئیں گے وہ آپ کے ممبر کا مشاہدہ کر سکیں اور پھر یہ بھی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اسی ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دیں گے عہدے کوثر کی طرف آنے کی اور اس کا پانی پینے کی حدیث میں ترغیب کا پہلو یہ ہے کہ ہم عمل صالح کریں ممبر کا تقاضہ کیا ہے کہ اللہ کے پیار پیغمبر نے اس پر کھڑے ہو کر جو دین بیان کیا کتاب و سنت بیان کیا اس کی پیروی کریں دوسری بات یہ کہ جو جنت کا ٹکڑا آپ کے گھر سے ممبر تک اس میں زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں جب موقع ملے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں وہاں بیٹھنا گویا جنت میں بیٹھنے کے مترادف ہے بقول ایک علماء صلف کے کہ جنتی انسان جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ ان کی ہر خواہش کو پورا کرے گا ہر خواہش کو پورا کرے گا کوئی خواہش اس کی رد نہیں ہوگی کراچے اس ٹکڑے میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے کے مترادف ہے جو دعا کرو گے اللہ اس کو پورا فرمائے گا جی قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني أبو قريب قال حدثنا أبو اسامة قال حدثنا بريد عن حبيب بردة قال قدمت المدينة ولقياني عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال لي انطلق المنزل فاسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فسقاني سبيقا واطعمني تمرة وصليت في مسجدي اس کا معنی یہ ہوگا کہ صحابہ کرام بھی ان مشاہد اور آثار کا احترام کرتے تھے چنانچہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بہت بڑے نبی السلام کے صحابی اور بہت بڑے عالم ان کے پاس ابو بردا پڑھنے کے لیے آئے طالب علم کے لیے آئے ایک حدیث میں ہے کہ ان کو ان کے والد نے بھیجا کہ عبداللہ بن سلام کے پاس جاؤ اور اسے تعلیم علم کرو چنانچہ یہ آگے ملاقات ہوئی تو دلہ بن سلام نے کہا ان طلقل منزل تم گھر آؤ ابو بردا سے کہا تم گھر یعنی میرے گھر آؤ الا منزل یوں ہے لیکن یہ علی فلام جو ہے اس کو بدلیہ بولتے ہیں یہ جو یا اضافت کی اس کے بدلے میں المنزل آ گیا اصل مانا منزلی تم میرے گھر آؤ یہ کافی قدر ہے میں تمہیں ایک پیالے میں پانی پلاؤں گا شار بفی رسول اللہ علیہ وسلم اسی پیالے سے اللہ کے پیغمبر نے پانی پیا تھا میرے گھر اللہ کے پیغمبر تشریف لائے میں نے اس پیالے میں آپ کو پانی دیا آپ نے اس پیالے سے پانی پیا میں نے اس کو محفوظ کر لیا تو میرے, ساتھ میرے گھر آؤ اسی پیالے میں تمہیں پانی ڈال کے دوں گا اس میں تم پانی پینا اور پھر دوسری بات یہ تسلیفی مسجد نبی وسلم اس مسجد میں نماز بھی پڑھ لینا جس میں اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھی یعنی عبداللہ بن سلام کے گھر میں ایک مسجد قائم تھی اور نبی السلام کو حکم بھی ہے کہ گھروں میں مسجدیں بناؤ نماز کی جگہ بناؤ چنانچہ وہ بنائی گئی اور اللہ کے پیارے جغم تشریف لائے اس مسجد میں آ نے نماز پڑھی فرمایا کہ تم بھی اس میں نماز پڑھ لینا تم یہ شرف حاصل ہوگا فن تلق ہو. فسقانی صفیقہ چنانچہ ان کے ساتھ چلے گئے تو انہوں نے اس پیالے میں ستو گھول کر پلائے واطح منی کھجوریں مسلِطفی مسجد اور میں نے اسی مسجد میں نماز بھی ادا کی جس کا معنی ہے کہ صحابہ بھی ان مشاہد کی تعظیم کا خیال رکھا کرتے تھے اور اس کا احترام کیا کرتے تھے جس پیالے سے نبی اسلام نے پانی پیا اپنے مبارک ہونٹ لگا کر اس پیالے کی اپنی ایک عظمت ہے چنانچہ مجھے ایک اور پیالہ یاد آ گیا اور وہ صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے پیغمبر کا خواب کہ کن تو نائم میں سویا ہوا تھا اتھی ہی تو بقت خیلا مجھے خواب میں ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا میں نے خوب دودھ پیا حتیٰ کہ خوب سیراب ہو گیا مگر دودھ باقی بچ گیا فرمایا کہ فضلہ ہوں عمر بقیہ دودھ میں نے عمر کو دے دیا عمر نے بھی خوب پیا صحابہ نے پوچھا فرما اول تہو اس کی تعویر کیا ہے میں اول تو علم اس کی تعویر یہ ہے کہ اس دودھ سے مراد اللہ کا علم ہے کتاب و سنت کا علم یہ میرم و میں عمر بن خطاب کے مناقب میں یہ بات شامل اور دوسری بات یہ ہے کہ گویا جو شخص طلب علم کر رہا رسول اللہ کر رہا ہے نبی اس کو علم قرار دیا ابن منیر جنہوں بخاری کے تراجم پر کام کیا ہے ہم آتے ہیں کہ علماء کا اور طلباۃ العلم کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کر گویا اس پیالے سے مسلسل دودھ پی رہے ہیں جس سے اللہ کے پیغمبر نے پیا اسی مقام پر ہونٹ رکھ کر جس مقام پر اللہ کے پیغمبر ہوٹ رکھ کے پیا کرتے تھے اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے جی یہ وادی عقید کا ذکر یہ تھا دیش میں یہ بھی مدینے کے مشاہد میں سے اور متبرک مقامات میں سے چنانچہ وادی عقیق جس کو آبد الحلیفہ کہتے ہیں جہاں پر اہل مدینہ احرام باندھتے فرمایا کہ نے فرمایا میرے پاس ایک آنے والا آنے والا والا آیا یہ فرشتہ یا پھر جبریل امین میرے رب کی طرف سے نمائندہ بن کر فرشتہ میرے پاس آیا اس وقت آپ کہاں تھے وہو بالعقیق آپ وادی عقیق میں تھے وادی عقیق میں تھے تو اللہ کا نمائندہ فرشتہ جبریل میرے پاس آیا اور آ دو باتیں کہیں نمبر ایک سلفی حادل مبارک اس بابرکت وادی میں نماز پڑھو اس بابرکت وادی میں نماز پڑھو نمبر ایک اور نمبر دو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ کل امرۃ الف حج عمرہ اور حج دونوں آگے الفاظ آ رہے ہیں امرۃ کہ عمرہ حج میں داخل ہو چکا عمرہ حج میں شامل ہو چکا یہ دو باتیں آگر تلقین کی پہلی بات تو یہ کہ عقیق مدینہ کے مشاہد میں سے اور اس کو بابرکت وادی قرار دیا گیا اس میں نماز پڑھنا اور نے اس کی بہت سی توجیحات نقل کی ہیں لیکن جس پر دل مائل ہوتا ہے بل یہ کہ اس میقات میں احرام باندھتے ہوئے دو نفل پڑھنے چاہیے کیونکہ آپ کو ہدایت کی گئی اور تلقین کی گئی کہ اس با برکت وادی میں نماز پڑھو اور آپ نے پڑھی بعد العما اس نماز کو فرض نماز پر محمول کیا ہے کہ فرض نماز کا وقت تھا لیکن وہ تو نماز پڑھنی ہی پڑھنی اس کی تلقیم کی کیا ضرورت تھی تو جو بعض العما کے جو قول ہے کہ صرف جو مختلف مواقع ہیں جو مدینہ کی مخاط الخلیفہ اس میں اگر آپ احرام باندھے تو دو نفل آپ پڑھیں ضرور کیونکہ اس کو وادی ہے با برکت کہا گیا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ اس وادی میں آپ نماز پڑھی باقی جو مواقعیت ہے یا آپ کہیں بھی احرام باندھے تو احرام کے کوئی نفل نہیں کوئی نفل نہیں بس احرام نیت کا نام احرام نیت کا نام وہ آپ نیت کر لیں وزو ہو تو کر لیں نہ ہو تو کر لیں خاتون اگر جا رہی ہے اور اس کے مخصوص ایام ہیں وہ بھی نیت کر لے جب پاک ہوگی تو عمرہ اور حج کر لے تو یہ, یہ نیت ہے یہ احرام لیکن دو نفل وادی عقیق میں خاص طور پہ آپ کو حکم دیا گیا آپ نفل پڑے اور باقی یہ کہنا ہے کہ عمرار حج عمر حج اس سے مراد یہ ہے کہ عمرہ حج میں آپ شامل کریں بعد روایت سے بات معلوم ہوتی ہے سیدہ ایشدی صدیقہ اس کی راوی ہیں کہ جب ہم میخات پر پہنچے تھر میں تو لوگ چار قسم کے تھے نمبر ایک کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے صرف احرام باندھا تھا عمرے کا یہ متمرین تھے تاکہ عمرہ کر کے پھر اس احرام کو کھول دیں اور پھر نئے عمر نئے احرام سے حج کا احرام باندھے یہ تمتع اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا تھا یہ حج افراد کرنے والے اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھا ہوا تھا یہ حج قران کرنے والے نبی السلام نے حج افراد کا احرام باندھا ہوا تھا شیخ السمین نے بھی اس موقف کی تائید کی ہے کہ وعدے کرتا ہے کہ آپ اس وقت حج افراد کے لیے تشریف لے گئے تھے لیکن جب فرشتے نے کہا کہ عمر فی حج کہ عمرہ حج میں داخل کرو اور شامل کرو تو پھر آپ افراد سے قران میں منتقل ہو گئے افراد سے قران میں منتقل ہو گئے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک شخص اگر حج افراد کو جائے حج افراد کو اور اگر وہ حج کی نیت حیران باندھ بھی لے لیکن اگر وہ عمرہ کرنا چاہے اس کو حج قران بنانا چاہے تو حج قران بنا سکتا ہے وعالی تو یہ مدینہ کے مشاہد میں سے اور اللہ کے پیارے بیگم پر ان کی تعدین کیا کرتے تھے جہاں ایسے ایسے جو ہیں وہ بابرکت مقامات موجود ہیں تو اس علاقے کی اہمیت کیوں نہ ہوگی اور اس علاقے کی علماء کی اہمیت کیوں نہ ہوگی جی باب قول الله تعالى ليس لك من الامر شيء قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاه الفجر ورفع راسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد في الاخيره ثم قال اللهم لعن فلانا وفلانا فانزل الله عز وجل یہ <سؤال> باب قرآن کی آیت پر قائم ہے کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں یہ شے ان کی تعمیم کسی قسم کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس جو لوگ اللہ کے نبی کو مختار کل کا قیدہ رکھتے ہیں وہ انتہائی ایک باطل قیدے پر قائم ہے اور یہ کریمہ ای ان کی سختی سے تردید کر رہی ہے جب آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اسی وحی کی پابندی کے جو اللہ کی طرف سے آتی حتیٰ کہ کوئی رائے دینے کا بھی اختیار نہیں ہے اس دین میں اس رائے کو آپ شامل کر لیں اس کا بھی اختیار نہیں توایم تھے تو شعیون کی جو تعمیم ہے اور تنقیر ہے وہ اس بات کو اجاگر کر, کر رہی ہے کہ کوئی اختیار آپ کو حاصل نہیں ہے جو اللہ کی وحی اس کے بھی آپ پابند ہیں تو بالاولا ہم بھی پابند ہیں جب آپ کی رائے نہیں تو ہماری رائے کیا ہوگی تو یہ اعتصام بالکتاب کتاب کی طرف ایک اشارہ ہے لیکن یہاں مقصود ایک اور چیز بھی بتلانا ہے کہ اللہ کے پیارے بے عمر پاس کوئی اختیار نہیں یہ ایک خاص موقع پر عائد گریمن نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قنوت نادرہ کا اہتمام کیا اور تین مشرقین کا نام لے کر ان کے لیے لعنت فرمائی اور بدوا کی صفان بن عمیا اور سہیل بن احمد اور حارث بن شام ان تینوں پر آپ نے مسلسل بدوا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ یہ اختیار آپ کے پاس نہیں آپ نے کیوں بدوا کی یہ لئی او یو او ہوں یہ سمجھے کہ لئی سلح میں شہی ہوں یہ جملہ محترض ہے او یوبا لم او یو یہ اطف پڑھ رہے پچھلے جملے پر لکھتافین من یکبتا ہوں او یوبا او او یو او ہوں یہ جو کافر ہیں اللہ ان کو مار دے یا ان کے ایک, ایک گروہ کو قتل کروا دے یا ان کو تباہ و برباد کر دے یا ان کی توبہ قبول کر لے یا ان کو عذاب دے دے, دے دنیا اور آخرت کر یہ سارے معاملے اللہ کے اختیار ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا آپ کے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ نے ان تینوں مشرقین کا نام لے کر بد دعا فرمائی تھی لیکن اختیار آپ کے پاس نہیں ہے اللہ تعالی نے تم فرمائی کہ یہ معاملہ اللہ کا ہے آپ یہ کام تب کرتے جب اللہ تعالی کی وحی آپ کو آتی لیکن یہ کام آپ نے اپنی اختیار سے کیا جس کی یہاں کوئی کوئی اس کا دخل نہیں اور اللہ تعالی ہر بات جانتا ہے کیونکہ یہ تینوں کفار فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے تو آپ نے ایسے کفار کے لیے دعا کی بد دعا کی آپ کو علم نہیں تھا آپ عالم الغیب نہیں تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کرنا تھا اللہ کے علم میں تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبی فرمائی تو نبی السلام کو کوئی اختیار نہیں اس تعمیل کو اگر ہم لے لیں اس تنقیر کو لے لیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہر معاملے میں آپ اللہ تعالیٰ کی وہی کے پابند ہے یہی پابندی ہمیں بھی اختیار کرنا ضروری ہے ہمارے لیے بھی فرض ہے کہ ہم اسی پابندی کو اختیار کریں جی اچھا آپ نے ان تین ان کفار کے نام لے کر بد دعا کی حالانکہ وہ کافر تھے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور آپ کو روک دیا اس سے ایک بات جو واضح ہوتی ہے وہ یہ کسی معین شخص کو کافر نہ کہو کسی معین شخص کو لانت نہ بھیجو فلاں مڑو فلاں مڑو یا تو وہ زندہ ہے یا وہ مردہ اگر وہ زندہ ہے تو ہو سکتا آگے چل کر وہ توبہ کر لے اور آپ اس پر لعنتیں بھیج رہے اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو ایک تو اللہ کے نبی کا فرمان لا تو سمپل کہ مردوں کو لانت میں مت بھیجو اور مردوں کو گالی مت دو اور دوسری بات یہ کہ آپ اس کے آخری وقت سے آگاہ نہیں ہیں ہو سکتا ہے اس نے برنے سے قبل توبہ کر لیے کیونکہ توبہ کا معاملہ بندے اور اس کے رب کے درمیان آپ کو بتانا ضروری نہیں کہ میں توبہ کر رہا اس لیے لانے معین سے شریعت نے رکا ہے ہاں قال حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا عطاء بن بشير عن اسحاق عن الزهري قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي الله عنهما اخبره ان علي بن طالب رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى عليه وسلم طرقه وفاطمه رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم الا تصلون فقال علي فقلت يا رسول الله انما انصل بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا قال أبو عبد الله يقال ما أتاك ليلا فهو طارق ويقال الطارق النجم والثاقب المضئ يقال أثقب نارك للموقد یہ بات بھی قرآن پاک کی ایک عائد پر قائم ہے بکاندل انسان اکثر شعین جادالی ایک انسان زیادہ جو اس سے چیز ظاہر ہوتی ہے وہ جدل جھگڑنا اور اختلاف کرنا اور لڑنا بھڑنا یہ ایک انسان سے زیادہ ایک حرکت سرز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان بلا تو لو آدل کتاب ہے اللہ بلّی احسن کہ اہل کتاب سے مجادلہ مت کرو ان سے جھگڑ مت مگر اچھے طریقے سے جدال بالاحسن اور للاحسن ان سے جھگڑوں مت مگر ایک اچھے طریقے کی بنیاد پر تو یہ جو امام بخاری کا باب ہے اس میں جو مدعا اور مقصود ہے وہ یہی ہے کہ جدال جو ہے شریعت میں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا بلکہ یوں سمجھے کہ جدال کی تین قسمیں ایک ہے جدال بالحق اور ایک ہے جدال بالباطل اور ایک ہے جدال لغو لغو جدال حق یہ ہے کہ آپ حق کو ثابت کرنے کے لیے اور باطل کو مٹھانے کے لیے جدال کریں آپ کا جھگڑنا کس لیے ہو تاکہ حق قائم ہو جائے اور باطل مٹ جائے یہ جدال حق ہے یہ مطلوب ہے یہ مطلوب ہے ایک ہے جدال باطل جو اس کے عص ہے کہ آپ حق کو دبانے کے لیے اور باطل کو ابھارنے کے لیے لڑتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں یہ حرام ہے اور ایک جدال اللغو جس کا کوئی مقصد نہ کوئی مقصد بے مقصد شور مچانا چیخنا چلانا اور جھگڑنا بے مقصد یہ بھی ناجائز تو جدال بالاحسن جو ہے وہ حق کو غالب کرنے کے لیے اور باطل کو مغلوب کرنے کے لیے مجادرا جو ہے یہ اعتصام کے منافی یعنی کتاب الاعتصام سے اس کا تعلق یہ ہے کہ ایک انسان کی آفیت اس میں ہے قرآن حزیز کی جو بات اس کو کہی جائے اس کو قبول کر لے کچھ لوگ بڑے اپنی حجتیں پیش کرتے ہیں ان کو ایک آر محسوس ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے میری غلطی کیوں نکالی چنانچہ وہ قرآن کو سنتے ہیں حق کو سنتے ہیں اور حجتیں پیش کرتے ہیں فلاں اعتراض یہ اشکال اور وہ اشکال یہ مجادر یہ جدال جو اعتصام کے منافی آپ کی غلطی کچھ بھی ہو کسی میدان کی ہو اور آپ کے متنوع کرنے والا کوئی بھی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو اگر حق آپ کے پاس پہنچ گیا اس کو قبول کرنا یہ حقیقی احتسام ہے لیکن حق کو سن کر جھگڑنا اور حجتیں پیش کرنا یہ احتسام کے منافی یا جو قصہ ہے جس سے امام بخاری کا استعلال ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے ان رسول طورا کا ہو و فاطمہ تھا نے جا کے دستک دی جناب علی اور فاطمہ کے گھر کے دروازے کی دونوں سو رہے تھے فقال علوم اللہ تم فرمایا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے یعنی کیوں نہ نماز پڑھ لی یہ ایک عرض کا انداز ہے بڑا لطیف انداز ہے ایک ہوتا ہے ایک ڈانٹ ڈپٹنے کا انداز کہ تم سو رہے ہو نماز کیوں نہیں پڑھتے لیکن آپ نے ایک مسئلے کو ارزن پیش کیا کہ کیوں نہ نماز پڑھنی تھی نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے ہیں؟ فقال علی فقول جناب علی فرماتے ہیں میں نے کہا ان ایک طرف ہے ایک آف سمش ہے کہ اس بات کو سن کے خاموشی اختیار کر لیتے کہ ٹھیک ہے اٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں لیکن جناب علی نے کہا فرمایا میں نے کہا یار انما انفسونا بے دلّہ ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں فائدہ شاہ یہ جب اللہ اٹھائے گا وہ اٹھا لے گا ہم اٹھ جائیں گے جب اللہ اٹھائے گا ہم اٹھ جائیں گے یہ نفس اللہ کے ہاتھ میں یہ بات انہوں نے پیش کی یہ بات کیوں پیش کی یہ بات ایک عذر کے طور پر پیش کی یہ بندہ کو چاہیے کہ کوئی ایسی شے اگر بن جائے جس سے اس پر کوئی ایب لازم آ رہے تو اس عیب کو دھونے کے لیے بات کر سکتا چنانچہ یہ ایک عیب بن رہا تھا کہ یہ سور ہے صحابہ تو بڑے تہجد گزار تھے لیکن اب تک سور ہے فرمایا کہ یہ نفس اللہ کے ہاتھ میں جب تک اللہ سلاتا ہے سوتے ہیں جب اٹھاتا ہے تو اٹھ جاتے ہیں تو یہ بات احتجاج کی تھی ردر نہیں کی تھی اللہ کے بیگمبر کے فرمان کو ٹھکرانے کے لیے نہیں کی تھی کچھ علمان اس کی ایک اور تلمیح کی ہے اللہ کے بحر بحمبر نے جناب علی کی بات سن, سن لی اور خاموشی اختیار کر کے فوراً گھر سے نکل گئے فوراً گھر سے نکل گئے کیونکہ علی کے بستر پر آپ کی بیٹی فاطمہ بھی تھی ہو سکتا ہے کیفیت یہ ہو کہ غسل کی حاجت جناب علی نے اس کا اظہار نہیں کیا نبی اسلام کے اکرام میں کیونکہ آپ کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی تو اس کا اظہار نہیں کیا لیکن ایک اور بات ایسی کہہ دی تاکہ ان سے ایپ بھی دور ہو جائے اور ایسی بات بھی نہ ہو جس کا ظاہر اچھا معلوم نہیں ہوتا اور یہی وجہ اللہ کے نبی جلدی سے نکل گئے ہو سکتا ہے یہ عذر ہو ہو سکتا ہے یہ علت ہو اور غسل کی حاجت ہو آپ جلدی سے اپنے, اس گھر سے تشریف لے گئے بلندر جو سیاح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کی بات کا جواب نہیں دیا سم ہو وہ بدھ میں وہ فخر ہوں اور پھر نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب کہ آپ واپس جا رہے تھے اور اپنا ہاتھ اپنی ران پر مار رہے تھے اللہ کے پیارے بھی یہ ران پر ہاتھ مارنا تعجب تھا یہ حسن نہیں تھا ان کچھ روافض جس سے اشتار کرتے ہیں کہ ماتم جائے کہاں کی بات کہاں جوڑے کہاں کی بات کہاں جوڑے یہ رخساروں کو پیٹنا سینوں کو پیٹنا اور قیامت تک پیٹتے ہی رہنا پیٹ لیں گے جس سینے میں ابو بکر کا بغض ہوگا وہ سینا پیٹتا رہے گا دوسروں سے نہیں اپنے ہاتھوں سے لیکن یہاں اللہ کے پیرے پیغمبر کا ران پر ہاتھ مارنا جو اہل عرب کا ایک دستور تھا کہ تعجبن ان کو ایسا کرتے تھے آپ کو تعجب یہ ہوا کہ علی نے میری بات کا کتنی جلدی جواب دے دی کتنی حاضر جوابی کہ میں نے یہ بات کہی حالانکہ ایک نیند کی ایک بے سی ہوتی ہے مگر پھر بھی اتنی ان کو ہوش تھی کہ میری بات کا فوراً جواب دے دیا یہ تعجب فرما فرمایا کہ انسان اکثر اشین جدا لانا یہ بھی ایک جدال کی شکل ہے ایک جھگڑے کی نوعیت اس میں اولا کیا تھا کہ خاموشی اختیار کر کے یہ کہہ دیتے کہ بھائی اٹھتے اور نماز پڑھتے لیکن جناب علی نے دوسرا راستہ اپنے لیے پسند کیا کہ ایک ایپ جو مجھ پر قائم ہو رہا ہے وہ میں دھو ڈالوں اور یہ بات انہوں نے اسی لیے جو ہے وہ عرض کر دی امام بخاری رحمہ اللہ نے لوہی مسئلہ بھی ایک حل کیا ہے یہ تارا کا حجو پر گزرا ہے تارا کا کمانا دروازے کو دستک دینا لیکن یہ کب ہوگا جب دستک رات کو دی جائے جو مہمان رات کو آئے اور دروازے کو دستک دے اس کو تارا کا پلانا دروازے پر فلان دستک دی اب دن کے وقت دستک کے اور الفاظ میں جیسے دقا دقا البابا برادے کو کھٹ کھٹایا لیکن طارقہ عام طور پر راد کی دستک پر استعمال ہوتا ہے اور طارق راد کے مہمان کو بولتے ہیں طارق راد کے مہمان کو بولتے ہیں اسی دے قرآن کی آئی والسمائی والطارق ہے یہ طارق ایک ستارہ ہے جو راد کو نمودار ہوتا ہے اور چمکتا ہے یقالو اثقب نارکا للموخد ساخب کا بنا چمکنے والا اہل عرب کہتے ہیں کہ اثقب نارکا دل دے اپنی نار اپنی آگ کو روشن رکھو آگ جلانے والے کے لیے تاکہ اس روشنی کو دیکھ کر دور سے کوئی آنا چاہے آگ لینے کے لیے تو وہ لے جائیں اور اس سے استفادہ کر سکے باہر کی جدال کی کثرت جو ہے یہ احتسام کے منافی ہے اور ایک بندی کی آفیت اور سعادت کا راستہ شریعت کی بات کو سن کر خاموشی اختیار کرنا اور اس کو قبول کرنا جی